کوئی معبود مگر اللہ معبود کون ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے عبادت کی جائے الہ کا مینا معبود ہو گیا معبود وہ ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟, کی جائے عبادت کی جائے اب عبادت کا مفہوم اگر سمجھ آ جائے تو الہ کا محنہ خود بخود ہو. سمجھ آ جائے گا اب عبادت کا مفہوم ہم نے سمجھنا ہے. عبادت کیا ہے لوگ کہتے ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے عمرہ عبادت ہے زکات عبادت ہے سیدہ عبادت ہے رقو عبادت ہے قربانی عبادت ہے میں کہتا ہوں یہ عبادت کی قسم یہ عبادت کے اقسام ہیں ان کو عبادت بنانے والا نظریہ کیا ہے ہاتھ کو عبادت کس نے بنایا سجدے کرنے کو عبادت کس نے بنایا نظر و نیاز دینے کو عبادت کس نے بنایا پکار کو عبادت کس نے بنایا نظر و نیاز کو عبادت کس نے بنایا ایک پیچھے نظریہ آئے گا وہ اس کو عبادت بنائے گا اور لوگوں یہ رکوع کرنا سجدہ کرنا اور بیٹھنا یہ نماز کا ڈھانچہ ہے ڈھانچہ اس میں ایک روح آئے گی جو اس ڈھانچے کو کیا بنائے گی عبادت بنائے گی صبح سے شام تک نہ کھانا نہ پینا یہ روزے کا ڈھانچہ ہے اس میں ایک روح آئے گی جو نہ کھانے کو کیا بنائے گی عبادت بنائے گی کپڑے اتار کے احرام کے کپڑے تبدیل کرنا یہ ایک ڈھانچہ ہے اس میں ایک روح آئے گی جو احرام باندھنے کو کیا بنائے گی عبادت اللہ کے گھر کے گرد گرد پھرنا یہ ایک ڈھانچہ ہے اس میں ایک روح آئے گی جو طواف کو کیا بنائے گی عبادت بنائے گی حجر اسود کا چومنا یہ ایک ڈھانچہ ہے اس میں ایک روح آئے گی جو اس چومنے کو کیا بنائے گی عبادت بنائے گی جانور کے گلے پہ چھری رکھنا یہ قربانی کا ڈھانچہ ہے اس میں ایک روح آئے گی وہ روح اس قربانی ذبح کرنے کو کیا بنائے گی عبادت بنائے گی یہ عبادت کی قسمیں ہیں ان سب چیزوں کو عبادت کون سا نظریہ بنا رہا ہے سنیے گا اور دل کی تختی پر نقش کیجئے گا قرآن کی اتنی آیتیں اپنی اس تعریف پر پیش کر دوں گا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے حیران ہو جائیں گے آپ قرآن کس طرح اس کو بیان کرتا ہے سنیے گا جس تعظیم کے پیچھے جس کام کے پیچھے دو عقیدے ہوں کتنے دو جس تعظیم کے پیچھے جو تعظیم آپ کر رہے ہیں دو عقیدوں کے ساتھ جو کام آپ کر رہے ہیں کتنے عقیدوں کے ساتھ دو عقیدوں کے ساتھ پہلا عقیدہ یہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں, نہیں دیکھ رہا اس کا غیبی تسلط ہے اس کا غیبی تسلط ہے وہ نظر نہیں آتا لیکن میں اس سے چھوپو نہیں سکتا غرضے کے غائب ہے غائب ہے ایک نظریہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم مل ہے دوسرا نظریہ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار ہے کل ہے متصر امور ہے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اگر وہ راضی ہوگا نفع پہنچانا چاہے اس کو روک کو نہیں سکتا اور اگر وہ ناراض ہو جائے اور نقصان دینا چاہے تو اس کو روک کو ہی نہیں سکتا پہلا نظریہ وہ عالم اور غائب ہے دوسرا نظریہ وہ مختار کل ہے پہلا نظریہ وہ میرے حالات سے واقف ہے دوسرا نظریہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو کام بھی کریں گے یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنائیں گے Пока, ладно. یہ دو عقیدے اس کام کو کیا بنا رہے ہیں عبادت بنا رہے ہیں اب آئیے نہ کھانا عبادت ہے نہ پینا عبادت ہے یہ عبادت کا ڈھانچہ ہے گرمیوں کے روزے پسینے میں جگ اور ذمہ دار شرابور ہو گیا ہے مزدور ہیں پسینے میں ڈوبا ہوا ہے گھر چلا گیا اندر بند کمرہ ہے اس نے تالے لگائے اندر سے چٹکیاں چڑھا رہی اس نے کھڑکیاں بند کر دی روشن دان بند کر دیے کمرے میں سامنے میل پر کھانا دھرا ہوا ہے مشروبات بھرے ہوئے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے پیاس کی لگی ہوئی ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا روزے دار نہیں کو کیا بنا رہا ہے عبادت بنا رہا ہے نماز میں آپ ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ باندھنا کیا ہو گیا عبادت, عبادت, عبادت ہو گیا چلیے گا اب آپ استاری کے بعد نماز کے بعد یہاں سے نکلیں گے مسجد کے دروازے سے لے کے گھر تک ہاتھ باندھ کے چلے جائیں وہاں عبادت نہیں بنے گا یہاں عبادت بنے گا ہاتھ باندھنا وہاں عبادت نہیں بنے گا معلوم ہوتا ہے का ہاتھ باندھنے کا نام عبادت نہیں ہے اس کے پیچھے ایک عقیدہ آئے گا وہ عقیدہ ہاتھ باندھنے کو کیا بنائے گا عبادت بنائے گا اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں وہ مجھے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عقیدے نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا دیا عبادت بنا دیا ہر عبادت ہے ہر وہ کام عبادت بن جائے گا جو کتنے سے کیا بنائیں گے عبادت بنائیں گے یہ دو عقیدے اس کو عبادت بنا دیں گے لوگوں میری بات کو غور سے سننا, غور سے سننا میری بات کو جو کام جو تازیم اور جو کام اللہ کے لیے عبادت بنتا ہے وہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرو گے تو وہ شرک ہوگا اللہ لا خیر صلی اللہ آسان سا اصول آپ کو سمجھا دیا ہے جو کام اللہ کی کیا بنتا ہے عبادت, عبادت بنتا ہے وہ کام کسی اور جو ہے موجود ہو اور جلدی آپ اس کو تسلیم کریں پیغمبر ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا آیا ایک پیغمبر ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو سمندر کی تہ کا اندھیرا ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا دو, دو رات کا اندھیرا اور مچھلی چلی گئی دریا کے میں. اور پیغمبر وہاں پکارنے لگا قرآن نے اس کی پکار کا ذکر کیا کہا پیغمبر کیا چاہتا تھا چلو بتاؤ کیا چاہتے تھے مولا میری پکار کو سن لے مولا میری حاجت है پوری کر دے مولا مجھے مچھلی کے پیڑ سے باہر نکال مولا کہنا یہی چاہتے ہیں نا مولا میری پکار کو سن لے تو پکارے سننے والا ہے, مولا مجھے مچھلی کے پیڑ سے باہر نکال دے مولا مجھے نجات دے دے کہنا تو پیغمبر یہ چاہتا ہے لیکن پیغمبر کہتا کیا ہے قرآن نے کہا ونا دا فضول مارتے ونا دا فضول مارتے میرے پیغمبر نے پکارا اندھیروں کے اندر اللہ انتہ اللہ الہ الا اللہ تیرے سوائے الہ کوئی, کوئی, سوا کوئی نہیں تیرے سوا معبود کوئی نہیں تیرے سوائے الہ کوئی نہیں سبحانا کا تیری ذات شریکوں سے باق ہے انی کن تو مین ظالمین کہنا کیا چاہتے تھے کہہ کیا دیا کہنا تو یہ چاہتے تھے مولا میری پکار سن لے مولا مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے, بجائے اس کے کہتے کیا ہیں لا الہ الا حضرت یہ تاخیر کرنا چاہتے ہیں لوگوں جو مصیبتوں میں پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے جو مصیبتوں میں پکارے سنتا ہو وہ کون ہوتا ہے الا ہوتا ہے اور جو مصیبتیں دور کر دیتا ہو وہ کون ہوتا ہے الہ ہوتا ہے تو حضرت یولوس یہ بات کہہ رہے ہیں اور اگر اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی آئیے جنام صفحہ نمبر نکالیے صورت آل عمران کی ابتدا ہو رہیے اور صفحہ نمبر ہے جی چھےالیس صفحہ نمبر ہے چھےالیس اور صورت آل عمران کی ابتدا ہو رہیے اللہ تعالیٰ نے صورت آل عمران کو شروع کیا الف لا امین اللہ آلم بمراده اللہ لا الہ الا ہوا شروع میں اللہ نے دعویٰ رکھ دیا اللہ لا الہا, اللہ اس میں الہ <تصفح> اللہ کوئی نیچے آ جائیے تاکہ اپنے مطلب کی ہم بات کر لیں نیچے آئی جی آیت نمبر چھ پانچ پر آئیے جی آیت نمبر پانچ پہ آ جائیے جی اللہ لا اللہ اللہ کے سوائے الہ بننے کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوائلہ بننے کے لائکت کوئی نہیں آیت نمبر پانچ میں اللہ کیا کہتی ہے ان اللہ لَا يَخْفَ عَلَيِّ شَيْءٌ فِي الْعَرْضِ وَلَا اللہ کی ذات تو وہ ہے جس سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں کونسی صفتہ آگئی جی شاب آشور عالم الغاب اللہ ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ایک سفت آ گئی ان یخفہ اللہ پر مخفی نہیں ہے ولاف سما اور نہ آسمانوں میں وہی تو ہے جو ماؤ کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے کون سی سفت آ گئی مختار کل ہے مالک ہے جو چاہے مرضی کرے فیشاہ فی جی جی جی وہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں کی فیشا جس طرح چاہتا, چاہتا, چاہتا, جی چاہتا جی ہے ذرا دیکھیے گا خدا کے لیے آپ قرآن پہ ذرا نظر رکھیے گا لطف آ جائے گا شروع میں کیا کہا اللہ اللہ الا اللہ اللہ ہوں میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے پھر اس پر دو دلیلیں پیش کر دی اللہ نے پہلی دلیل مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے دوسری دلیل ماں کے پیٹوں میں تصویریں بنانے والا میں ہوں دو دلیلیں ذکر کر کے اللہ تعالی فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا لا اللہ شروع میں بھی لا اللہ اور دلائل کے بعد بھی لا اللہ, اللہ, اللہ کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ نام سورت تاہ سورت کا نام سورت تاہ سفا نمبر دو سو بیاسی صفحہ نمبر دو سو بیاسی ہے جی اور سورت کا نام سورت تاہ اور سورت تاہ کی آیت نمبر صورت جی کی آیت نمبر چھ لہو ما فماوات و ما فل ارضے و مابئی نما و ماتح تصرا و لہو اسی کا ہے لہو اسی کا ہے ما فس سماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ محفل ارضے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہاں بہنا اور جو کچھ زمین ہو آسمان کے درمیان میں ہے وہ ماترا نیچے گیلی مٹی تک تیرے نیچے گیلی مٹی تک جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے کون سی سفت آ گئی مختار کل والی شاباش انشاءاللہ تو اللہ مولوی بنا چھ مولویوں کے ناک میں بلکہ کے الٹا دم کر دینا ہے ہمیں ان شاء مولویوں کے آپ بتا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اساتذہ پہ اللہ کا فضل ہوا ہے یہ ہمارے اساتذہ نے اس طرح سمجھائے پہلی صفتہ آگئی جی لہو مافیس سماواتے آسمان کی ہر چیز میری زمین کی ہر چیز میری آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہیں وہ ہر چیز میری وما تحت سرا نیچے گیلی مٹی تک جو کچھ ہے وہ سارا میرا ایک صفتہ آگئی جی آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر تو زور سے بات کرے بین تجہر بالقول اگر تو زور سے بات کرے فإنه یعلم السر وہ تو راز بھی جانتا ہے وہ تو راز بھی جانتا ہے با اخفاء اور راز سے بھی کوئی پوشیدہ چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے تو زور سے بات کر تو آہستہ بات کر تو زور سے پکار تو آہستہ پکار یعلم السر سر کس کو کہتے ہیں راز کو سر پہتی ہے بھید کو اخا اور جو بھید سے بھی زیادہ چھپیو چیز ہے بھید کیا ہوتا ہے جی بھید کیا ہوتا جی ہے جو دل میں ہو بھید کیا ہوتا ہے جو دل میں ہو ابھی زبان پہ نہ آیا ہو اور بندے کو پتہ ہو توجہ کرنا بندے کو پتہ ہو کہ یہ بات میرے دل میں آ گئی ہے ابھی زبان پہ نہیں آئی کسی اور کو پتہ کوئی نہیں صرف اسی بندے کو پتہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں مولا یہ بھید سے زیادہ مخفی چیز کیا ہوتی ہے اللہ نے فرمایا بھید وہ ہوا جو بندے کے دل میں آ گیا اور بھید سے مخفی چیز وہ ہوئی جو ابھی بندے کے دل میں نہیں آئی دس سال بعد آئے گی بیس سال بعد آئے گی تیس سال بعد آئے گی وہ بات جو تیرے دل میں بیس سال بعد آئے گی اس کو میں اب جانتا ہوں کو بھی جانتا ہے اور بےد سے جو مخفی چیز ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں یہ کون سی سفت آ گئی کتنی سفتیں ہو گئی دو سفتے ہو گئیں اب دیکھیے جناب اب قرآن کی طرف کیا اللہ, اللہ, اللہ فرماتی جب یہ دونوں شفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرنا اللہ, لا اللہ, اللہ پھر تسلیم کرنا اللہ لا اللہ, ہا اللہ ہا اس کائنات میں سوا اللہ بننے کے لائق کو، کوئی نہیں معلوم ہوتا وہ ہوتا ہے جو مختار جو, جو متصر عمور ہوتا ہے دو عقیدوں کے ساتھ دو نظریوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے تو وہ دو عقیدے اس کو کیا بنائیں گے شہبا شہباز کیا بنائیں گے عبادت وہ دو عقیدے اللہ کے ساتھ رکھ لو یہ اللہ کی عبادت اور وہ دو عقیدی اللہ کے سوا کے ساتھ گیارہویں ندی تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا گیارہویں ندی تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا کون سا نظری ہوا اس کا مطلب جو تعظیم اللہ کی عبادت بنے گی اصول پکا لو لکھ لو اپنے دل کی تختی پر جو کام اللہ کے لیے عبادت بنے گا وہ کام جب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرو گے تو وہ کیا بنے گا شرک بنے گا اللہ کے لیے کرو گے تو عبادت بنے گا اوروں کے لیے کرو گے تو کیا بنے گا شرک بنے گا. یہ تو شرک کی بہت ساری قسمیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شرک کی اقسام پہ بحث کروں گا لیکن کرے جمے ختم ہونے لگے نہیں. آج نا صحیح اگلا جمعہ یہ تو چلتے جائیں گے آپ دعا کریں میں بھی زندہ رہوں آپ بھی زندہ رہیں اور ہم صحت کے ساتھ رہے تو یہ جمعے بھی آتے رہیں گے بیان بھی ہوتا رہے گا میں بحث کروں گا ان اللہ صفات خدا بندی پر لیکن ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں سفتوں میں تو باپ کی بات ہے اللہ کی ذات میں مثلاً کالت اللہ وکالت الحبن اللہ یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے یہ شرک کس میں ہو گیا ذات میں ذات میں یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا کہ وہ کسی سے نکلا ہے یا اس میں سے کوئی نکلا ہے اور مشرقین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ دیاں دیا نے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کی جو شہزادیاں ہیں وہ ان کی مائیں قرآن کہتا ہے دیکھ میرے میرے پیغمبر ان کو نا جن گڈے اللہ نے فرمایا ان کو دیکھ ان کے دیکھ میری رشتے داری ناتا جنوں سے جا کے انہوں نے نکالا ہے بھائی جنوں کی جو شہزادیاں ہیں وہ میری بیویاں ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہودیوں نے کہا زیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ کا بیٹا ہے ہمارے دوستوں نے کہا ہمارا نبی نور یہی ہے یہی ذات میں شرک شرک شرک ہے ہے یہی ذات ذات اللہ کی ذات میں کرنا اسی کو ہیں یہودیوں نے کہا ہمارا اللہ میں سے نکلا عیسائیوں نے کہا ہمارے عیسا اللہ میں سے نکلے اور جناب مشرقی نے، مکہ نے کہا فرشتے اللہ میں سے نکلے, نکلے، بیٹیاں وہ اور اور شین نے کہا شین نے کہا ہمارے امام ہمارے بارہ امام اللہ میں سے نکلے ہمارے دوستوں نے کہا اسی کیوں پیچھے رہ جائیں ودی یگے توڑ گئے نا عیسائیے ہم کیوں پیچھے چلے جائیں انہوں نے کہا ہمارے نبی پاک نور من نور اللہ ہیں ہمارے پیغمبر اللہ کی نور کی جز اللہ کے نور کا حصہ ہیں اللہ میں سے نکلے ہیں سنیے گا میری بات کو ذرا غور سے اللہ میں سے نکلا عیسائیوں نے کہا عیسائی اللہ میں سے نکلے مشرقین مکہ نے کہا فرشتی اللہ میں سے نکلے اہل تشید نے کہا بارہ امام اللہ میں سے نکلے ہمارے دوستوں نے کہا نبی پاک اللہ سے نکلے اور قرآن نے کہا لم یلد یلد <سؤال> لم يلد ولم یولد نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس میں سے کوئی نکلا لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس میں سے کوئی نکلا انہوں نے جز بنایا انہوں نے جز بنایا اللہ کی ذات میں شرک کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عیسی علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی بن باپ کے بڑی اس لیے خطرناک بات تھی کہ لوگوں کے عقائد خراب ہوتے باپ کون ہے جی ان کا ان کا باپ کوئی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی جز ہیں اللہ کا حصہ ہیں باپ کے پیدا ہوئے ہیں یہ شک پر سکتا تھا مریم پہ مائی مریم پہ الزام قوم لگانے لگی اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بلوایا سورت مریم میں سورت مریم کا پہلا یا دوسرا رکوع ہے حضرت عیسیٰ بولے پہلا جملہ زبان پہ آیا اند اللہ <سؤال> انہی عبداللہ عبداللہ، عبداللہ، اللہ میں اللہ میں سے نہیں ہوں میں اللہ کا حصہ نہیں ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں میں اللہ کے نور کی جی ہوں انہیں عبد اللہ میں اللہ کا اس جسم اطر اور جسم اقدس کے ساتھ جیتے جاتے اللہ تعالیٰ میراج والی رات میں زمین کی پستیوں سے اللہ نے اٹھایا اور بلندی کے اس درجے پہ, پہ پہنچایا جہاں جبرین کے پر نہیں آ سکتا اور اللہ نے فرمایا آ جا نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہوئی محمد بشر دی منزل شروع ہو تیری تو منزل کی ہم ابتدا کر رہے ہیں میرے پیغمبر تو اس واقعے سے معلوم ہوتا تھا کہ ہو بشر ہو آدمی ہو اور جناب آسمانوں سے پار چلا جائے صدرہ سے پار چلا جائے کرم حریر کو کراس کرے نار کو کراس کرے آسمانوں کو کراس کرے یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ نے جب اس واقعے کو قرآن پاک کے پندرہ سپارے کی پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا اللہ نے فرمایا سبحان سبحان اللہ اللہی اسراد نوری پاک وہ ذات جو اپنے نور کو لے گیا کہا? نہیں کہا نہیں کہا سبحان اللہ اسراب نبی ہی. نہیں کہا سبحان اللہ اسراب رسول ہی نہیں کہا وہاں شت پڑتا تھا سفر ایسا تھا اللہ نے فرمایا اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا سبحان اللہ, عبد ہی. سبحان اللہ عبد ہی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو اپنے حق کو اور وہ بندہ جب سدرا پہ, پہ, پہ پہنچ گیا چلو جی مکے سے نکلا تو ابت تھا بیت المقدس آیا تو عبادت تھا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جب و زمین پہ پھرتا رہا بیت المقدس میں آتا رہا بڑاک کی سواری کرتا رہا تو وہ عبادت تھا لیکن جب وہ آسمان کراس کر گیا Sidra سے اوپر پہنچ گیا تو شاید اب کوئی حیات بدل گئی ہو وہ نور کا حصہ بن گیا ہو چنانچہ 27واں پارہ سورت کا نام سورت نجم اور اس کا پہلا رکوع گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میرا پیغمبر میرے اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر مکے سے چلا تھا تو ہبٹ تھا اور میرا میرا پیغمبر کو قراس کر گیا تو بھی میرا پیغمبر کیا تھا ابد تھا چنانچہ پڑھیے گا اتحاد میں آپ پڑھتے ہیں سارا چلو تیار پڑھ لیجیے رحمۃ اللہ و برکاتو السلام علیہ وباد اللہ اشد اللہ محمد نور اشاد اللہ محمد ان نور ہوں وہ محمد نور ہے اللہ کے نور ہے اور پھر رسول بھی ہے نہیں نہیں, نہیں پانچ وقت میں کئی رکاطوں میں اقرار کروایا جا رہا ہے اقرار کر اشاد اللہ محمد اشاد محمد ابد ہوشاد محمد بندہ پہلے مان رسول بعد میں مان جنہوں نے عبد نہیں مانا انہوں نے رسول نہیں جن مانا جنہوں نے ابد نہیں مانا انہوں نے رسول نہیں مانا ذرا توجہ کیجیے پہلے عبد ہے پھر رسول اشاد مائی, مائی حلیمہ کا دودھ پیا بکریاں چرانے لگے ابدو تجارت کے لیے سفر کیا ابدو رات کو سونے لگے اب شادی خدیجت القبرا سے کی ابدو اور چالیس سال کے بعد اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا تو رسول پہلے عبدو ہوں پھر رسول ہوں چنانچہ پہلا شرک جو ہے وہ اللہ کی ذات میں شرک ہوتا ہے جس طرح یہودیوں نے کیا کہ ہمارے پیغمبر اللہ کی اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ کا حصہ ہیں قرآن نے اس کی تردید کی قرآن نے کہا میری کوئی جز نہیں ہے میں وہ لا اللہ شریف ہوں قرآن نے کہا سارے پیغمبر ابد تھے انسان تھے میرے بندے تھے دیکھیے انشاءاللہ برس کا یہ سلسلہ تو ہر جمعے کو ہوتا ہے جی رمضان شریف کے بعد مغرب کے بعد ہوتا ہے جی سارا سال یہ برس کس وقت ہوتا ہے جی مغرب, مغرب کے یہ قرآن کو سمجھنا اس کے لیے وقت لگانا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے دین اصل میں ہے یہ خدا کی قسم تعلیم اصل میں ہے یہی تعلیم ہے اس سے بڑی دنیا میں کیا تعلیم ہو سکتی ہے آئندہ جمعہ ہم درس نہیں دیں گے جی. آئندہ جمعہ چھٹی نماز کے بعد اسی جگہ یہ درخت کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا ایک اعلان سنے جی یہ اسلام پورا میں جو فاٹک والی مسجد ہے جی توکلی اتوار کے دن وہاں میرا پروگرام ہے جی اصر کی نماز کے بعد میں نے بیان کرنا ہے اور ہماری جماعت کا وہ جو شعبہ ہے وہ افطاری دے رہے ہیں جی تمام نمازیوں کے میں میں پہلے میرا بیان ہوگا اسلام پورا میں والی پل کے نیچے توکلی مسجد ہے جی اس میں جو حضرات شریک ہونا چاہیں وہ آئے جی عورتوں پر نماز عید فرض نہیں ہے جی واجب نہیں ہے عورتوں پر عورتیں اگر نہ بھی آئیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا جی یہ دعاؤں کی پرچیاں جی؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے رستے پر نبی پاک نے خود چلنے کی دعا آرزو کی جبکہ کہ خود اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کی ہر چیز پر انسان اور فرشتے سے افضل ہیں حتیٰ کہ وہ خود ہمارے لیے اور کائنات کے لیے اس وسنا ہیں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے کرنا ہے اور نبی پاک بھی باقی نبیوں کے اس سلسلے میں ہم سر ہیں کہ جو دعوی توحید پہلے نبیوں کا تھا وہی دعوی توحید نبی پاک کا بھی تھا کہ جو کچھ انہوں نے کہا میں بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوں یہ جی ایک ساتھی کہتے ہیں کسی ساتھی کا والد فوت ہو گیا جی یہ ہمارے دوست ہیں امین صاحب ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں جی ان کے لیے ہم دعا کریں گے جی جیسا تو وسلام والا و اصحابہ صحابین